اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑی اور نہ کریں اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں